أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وانفثه وانفضه الشهر الحرام بالشهر الحرام والترماط قطاف فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين اشہر الحرام بشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے برس رومات اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں سامان علیہ کم سو جو تم پر زیادتی کرے سوچاد علیہ ہی مسری ما علیہ کم تو تم اس پر زیادتی کرو اسی طرح کی جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی وقت اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ و علام و جان لوین یقیناً اللہ تعالی ڈرنے والوں کے ساتھ ہے الحرام حرمت والے, مہینے حرمت والے مہینوں کے بٹرے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان عمرہ پڑنے کے لیے گئے زلکاڈا چھ ہجری میں کفار نے مزاحمت کی روک دیا اس موقع صلاح ہدے ہوئی واحدہ طے ہو گیا کہ آئندہ سال عمرہ کر لیں اب دوسرے سال سات ہجری میں جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو انہیں خطرہ ہوا کہ ہرمت والا مہینہ ہے ماہ حرام ہے اور بلد حرام ہے شہر بھی مکہ حرمت والا ہے مہینہ بھی حرمت والا ہے تو اگر کافر لوگوں نے مشرقوں نے اس ہرمت کی پاسداری نہ کی مسلمانوں سے ٹکراو مزاحمت کی صورت اور پیار کی تو پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ وہ مشرق ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں وہ پہلے بھی ایسے کرتے تھے کہ جب ان کو لڑائی کرنا مقصود ہوتی تو حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے حرمت والے مہینے چار ہیں ذوالحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے حرمت والے لڑائی جھگڑے کے دن چڑھ رہے ہوتے لڑائیاں آپس میں قبائل کی جاری ہوتی مثال کے طور پہ جمعہ اولا جمعہ ثانیہ میں لڑائی شروع ہو گئی اور وہ چال سو چال جا رہی ہے آگے رجب کا مہینہ آ رہا ہے جمعہ سانیہ کے بعد حرمت والا ہے حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے تو اب ان کی چونکہ جنگ جاری ہے تو یہ کیا کرتے تھے کہ جنگ جاری رکھو رجب کو حرمت والا ماننے کے بجائے شوال کو حرمت والا بنانے کے آگے پیچھے کر لیتے تھے انمنسی فل کفری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا باعث کافر لوگ اس طرح کیا کرتے تھے یہ ایک سال حلال قرار دیتے ہوا آنا اگلے سال اسی کو پھر غربت والا قرار دے دیتے تو اب مسلمانوں کو اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ ہدی کے مقام پر ہم نے معاہدہ کر لیا ہے صلح ہو گئی ہے اور اس وحدے کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر کافروں نے پھر دست درازی کی لڑائی جھگڑے والی صورت پیدا کر دی تو پھر کیا بنے گا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ آیات نازل کی کہ الشہر الحرام اور الحرام بل فرمات حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں مطلب یہ کہ اگر وہ حرمت والے مہینے کی پاسداری کریں حرمت کی پاسداری کریں اس کا احترام کریں تو تم بھی کرو اور اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تم سے لڑیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم جوابی کاروائی کرو عَلَيْهِ تو جو تم پر زیادتی کرتا ہے اس پر بھی اسی طرح کی زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے اب زیادتی کا جو جواب دیا جائے اس کو زیادتی نہیں کہتے لیکن اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے یہاں زیادتی کے جواب کو بھی زیادتی ہی کہا ہے یہ صرف لفظی مشابہت ہے مشاکلت اس کو کہتے ہیں حقیقت میں یہ زیادتی نہیں جیسے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا فرمان ہے و جازا سید اتن برائی کا بدلہ کیا ہے اسی طرح کی برائی تو بدلے میں جو کیا جائے وہ برائی یا زیادتی نہیں ہوتی یہ صرف لفظی مشابہت ہے حقیقی نہیں بتقا اور اللہ سے ڈرو اللہ اور جان لو انہین کہ یقین اللہ تعالیٰ پرہیز کے ساتھ ہے اب پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ سبحانہ خانہ ہوا ہے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے کیسے ہے کمائی عید ویسانی جیسے اللہ کے خیال سام اللہ تعالیٰ کی معیت یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے ساتھ ہونا اللہ کی صفت ہے کیسے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کے شاعر ساتھ ہے اللہ کے ساتھ کو مخلوق کے ساتھ کے مشابہ نہیں قرار دیا جائے گا نہ ہی اس کی تعویر کی جائے گی کئی لوگ ساتھ کی تعویر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت مراد لے لیتے ہیں یا ساتھ سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ ساتھ ہے حقیقت میں عرض پر ہے اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب خالق کو مخلوق کے مشابہ سمجھ لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر حقیقی طور پر مخلوق کے ساتھ کیسے ہو گیا ممکن نہیں انسانی عقل کے مطابق لیکن اللہ سبحانہ و ہوا کے لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ عرض پر ہونے کے باوجود متقی کے ساتھ ہو عرش پر ہونے کے باوجود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو عرش پر ہونے کے باوجود اہل نجوہ سرگوشی کرنے والے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے والے ان کے ساتھ ہو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں کیسے ہے کما یعنی کو نشانی ہمیں معلوم نہیں جیسے اللہ کے شاع نشان ہے ویسے کچھ لوگ معیت سے وہ حلول کا عقیدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وحدت المجود اور حلول وحدت الشہود کے عقیدے وہ اسی معیت سے نکالنے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں نکلتے اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی مخلوق سے جدا ہے مخلوق کے اندر حلول کیا ہوا نہیں الگ وجود رکھتا ہے مخلوق سے ہٹ کے وہ انفیقوفی سبھی اللہ ولا کلقو بھی عیدی قبل اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو وہ اصین اور نیکی کرو انفتی یقیناً اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یہ اللہ سبحانہ نہ ہوگا نے جو و جہاد کا حکم دیا ہے یہ اسی حکم کی تکمیل ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو یعنی جہاد کرو اور جہاد کی خاطر اپنا مال خرچ کرو ولا تقوب عید کو ملتہ کا اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ جہاد چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ سیدنا ابو نبو بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ روم قسطنتینیا کے غزرے میں شریک تھے تو اسلم تجیبی کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں نے ایک بڑی تعداد میں لشکر بھیجا اور مسلمان بھی اتنے یا اس سے زیادہ تعداد میں شریک ہوئے اور اس وقت جب مار کا شروع ہوا تو مسلمانوں کا ایک آدمی رومیوں کی صفوں کے اندر داخل ہو گئے صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان تک گھس گیا دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اللہ نے کہا ہے لاکھوں کو بھی ایک ملتا انوکھا اب وہ یوگ انصاری علی اللہ تعالی ان کو پتا چلا فرمانے لگے یہ ہم انساروں کے بارے میں یہ ایت نازل ہوئی تم جو اس کا معنی مراد دے رہے ہو یہ اس آیت کا معنی نہیں ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے اسلام کو عزت و شوقت سے نوازا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم ہاں جہاد پر نکلے ہوئے ہیں اچھے دراز سے مسلسل مار کے مسلسل جہاد وہ لڑائی مسلسل جاری ہے اور پیچھے گھر بار مال مویشی کھیتی باڑی ان کی ہمیں خبر ہی کوئی نہیں اور وہ معاملات سارے پیچھے خراب ہو رہے ہیں تو چلو کچھ عرصہ ہم اپنے گھروں میں ٹک جائیں ٹھہر جائیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی تعداد بنا دی ہے اب اسلام کے مددگار بہت زیادہ ہیں چلو دوسرے لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں جاری رکھیں ہم کچھ عرصے کے لیے ذرا ویل آف بولیں تو اللہ کو خانہ ہوا تھا یہ آئ ناگر یعنی جہاد کو چھوڑنا اور کاروبار میں پڑ جانا یہ ہے ہلاکت میں جانا جہاد کرنا یہ ہلاکت نہیں جہاد کو ترک کرنا یہ ہلاکت ہے تو کسی آدمی کا فدائی کاروائی کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادت نہیں بلکہ یہ اسلام کی شان و شوقت و عظمت کا ایک حصہ ایک بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور مسرو میں کئی لوگوں کو اس طرح کے مارکوں کی اجازت دی کہ اکیلا آدمی اکیلا فدائی جائے اور جا کے کاروائی کر کے آ جائے جب مسلمانوں کو یہ بات نظر آتی ہو کہ ایسا کرنے سے کامیابی مل جائے گی غالب گمان ہو تو ایسا کرنا چاہیے اس میں کوئی مظاہرہ اور حرض نہیں بی سیوں ایسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے دور میں غزوہ بدر میں بھی ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے جو دو چھوٹے بچے گئے تھے اب دیکھنے والا کیا کرے گا دیکھے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جا رہے ہیں دشمن کی سطحوں میں اسلام کا پہلا مارکا ہے مارکا کو بدر القبرا غزوہ بدر ابو جہل کے قاتل دو فدائی تھے پھر اسی طرح اور کئی ایک اس کی مثالیں ہیں جیسے رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ ابن عطیق اسی طرح وہ جب گئے تھے اور کاب ابن اشرف کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ کو بھیجا اور یہ سلسلہ اس کے بعد مسلسل چلتا رہا سلطان صلاح الدین یوبی کا دور انہوں نے سدائی تیار کیے تھے اور سلیبیوں کی کمر انہی سدائیوں نے توڑی ایک ہوتا ہے خود کش حملہ اور ایک ہوتا ہے فدائی حملہ دونوں میں فرق ہے خود کش یہ حرام ہے اور فدائی یہ جائز ہے دونوں کے اندر فرق ہے سدائی حملے میں حملہ کرنے والا اپنے آپ کو خود نہیں مارتا بلکہ جب تبھی قتل مدان قتل موت کو تلاش کرتا ہے موت کی جگہوں سے اللہ نے اس کی قسمت میں شہادت لکھی ہو تو مل جاتی ہے نہیں تو ہندا سلامت واپس آ جاتا ہے فائی کاروائی کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے اپنے آپ کو خود قتل نہیں کرتا جبکہ خود خوش جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود قتل کرتا ہے وہ اس لیے کہ اگر پکڑا جاؤں گا تو پھر سزا ملے گی ازیت وہ بعد کی ازیت اور تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خود کش حملہ وار موجود تھے ایک آدمی بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ بڑا کمال مجاہد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے ایک آدمی نے کہا میں دیکھو تو سہی کیا کرتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے رہا وہ بڑا لڑاکا تھا بڑا ضرورت مند تھا لڑتا رہا لڑتا رہا زخموں سے چور ہو گیا اب زخموں کی جو درد ہے تکلیف اس کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اس نے کیا کیا تلوار نیچے رکھی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا اس تکلیف سے تنگ آ کر خود کشی کر لی پرواہ جہنمی ہے تو خود کش یہ ایک الگ چیز ہے اور سدائی یہ ایک الگ چیز ہے سدائی حملہ اور خود کش حملہ دونوں میں فرق ہے سدائی وہ دشمن کے گروہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ لڑتا ہے ان کو مارتا ہے اپنے آپ کو نہیں مارتا ہاں دشمن کی گولی سے وہ مر جائے قتل ہو جائے شہید ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے عام طور پہ خود کش حملوں کا جواب پیش کرنے کے لیے وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں پتیلا ساب القد اناری راط الوقود اصاب اخد کا واقعہ بادی کہ وہ بچہ وہ اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا بادشاہ وہ قتل نہیں ہوتا تھا بچ کیا جاتا تھا اس کو تیر مارتے لگتا ہی نہیں اب اس نے کہا کہ یہ کہو کہ اس بچے کے رب کے نام سے اور یہ کہہ کر پھر تیر چلاؤ بسمی ربی حاضر غلام اس نے ایسا کیا تیر چلایا لگ گیا کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بھی اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا تھا खुद خود کو شبلہ کرنا جائز ہے موت کو خود گلے لگایا نا اس نے لیکن یہ بھی دلیل نہیں بنتی وجہ اس کی یہ کہ اس نے اپنے آپ کو خود قتل نہیں کیا تھا بلکہ قتل کرنے والا وہ کافر تھا ہاں اس کو اس نے طریقہ بتایا کہ ایسے کرو گے تو پھر सकते مجھے مار سکتے ہوگا نہ نہیں مار سکتے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بچہ مواہد اس مشرق معاشرے میں قتل ہوا تو وہ سارا معاشرہ ہی مواحد ہو گیا سارے کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں یہ سچ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں کوئی علم نہیں لیکن لوگوں کا یقین ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو ساتھ دیا ان کو کہا بعض آ جاؤ وغیرہ تمہیں قتل کر دیں گے کھنڈ کے کھدوائی آگ جلائی اور لوگوں کو اس پہ ڈالنا شروع کر دیا لیکن لوگ ڈٹے رہے اس میں اور خود کو شکلے میں زمین اخبار کا فرق ہے بہرحال فدائی حملہ کرنا یہ شریعت میں جائز اور درست ہے خود کو شملہ کرنا یہ ناجائز اور غلط ہے بلاثلقوبی ایک دن کی تہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ ہلاکت میں نہ ڈالو مطلب کہ جہاد چھوڑ کے اور کاروبار میں نہ لگ جاؤ جہاد بھی کرو کاروبار بھی تمہارا چلتا رہے گا چاہے ہم میدان میں جا کے یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کر کے وہ اطینو اور نفی کرو ان اللہ يحب یقیناً اللہ تعالیٰ نفی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نقی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ عطیم الحجن اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب بندہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لے وہ نفل ہو یا فرض بہر دو صورت اس کو پورا کرنا واجب اور لازم ہے حج کے لیے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا اب وہ اس سے پہلے احرام نہیں کھو سکتا جب تک مکمل نہ کر لیں عمرہ مکمل کرے پھر احرام کھولے حج مکمل کرے پھر احرام کھولے درمیان میں نہیں چھوڑے گا اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے اسی آئس کا کہ حج اور عمرے کے ارکان مکمل کرو فعیز و صرف تم سمجھتے سارا منل حدی اصول یہ ہے کہ احرام باندھا ہے اب حاجی یا عمرہ مکمل کیے بغیر احرام نہیں کھولنا لیکن اگر تمہیں روک دیا جائے جیسے ہدے بیاہ کے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے تو اگر روک دیا جائے آگے نہ جانے دیا جائے تو پھر کیا کرنا ہے ایسا مسا مینل ہدی تو جو قربانی میسر آئے وہ قربانی کا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب روکا گیا ہدے بیا کے موقع پر تو جو قربانی مجسر تھی وہ آپ نے قربانی کی صحابہ کرام نے بھی قربانی کی اور احرام کھول دیا اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ ہرتا کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے یعنی کہ جب تک قربانی نہیں ہو جاتی اس وقت تک سارا نہیں ڈوانے حج اور عمرے کے لیے اگر بندہ قربانی ساتھ لے کے گیا ہے تو جب تک قربانی نہیں ہو جاتی اس وقت تک سارا نہیں اڑوانا بال نہیں کٹوانے قربانی کے بعد یہ کام کرنا ہے عمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں اکیلا حج اگر بندہ کرے اکیلا حج تو بھی قربانی ضروری نہیں ہاں حج کے مہینوں میں اگر کوئی عمرہ بھی کرے اور حج بھی تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے حج کے مہینوں میں اب حج کے مہینوں میں عمرہ کریں تو اس کو کہتے ہیں حجے کجے تمتو کان میں یہ ہوتا کہ قربانی وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور قربانی کیونکہ جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت تک نہ احرام کھولیں گے نہ سرمندیں گے احرام کی حالت بھی رہیں گے پھر وہ حج کر کے یوم نہر کو قربانی کریں گے پھر کھولیں گے دوسرا ہے حجمتوں کہ بندہ قربانی ساتھ نہ لے کے جائے وہیں سے ہی قربانی کا بندوبست کر لے قربانی خرید کے قربانی کر لے تو ایسا آدمی عمرہ کرے عمرہ کر کے احرام کھول دے حج کے دنوں میں پھر دوبارہ احرام باندھے اور پھر قربانی کے بعد حج کا حیران کھولے سمن کا نمین کمبری ادم راشی تو تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کسی قسم کی من من او او تو فضیا تم انیامین اور نسخ تو فضیا دینا ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے منع ہے سر ملوانا قربانی کرنے تک لیکن کوئی آدمی مریض ہے اس کو سر منڈوانا پڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے رخصت ہے وہ بیماری کی وجہ سے سر بنوا لے لیکن پھر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا تو ان کے سر سے جمے وہ چہرے پر آ رہی تھی بہت زیادہ جمے تھی سر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سر منڈوا لو اور چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو ہر مسکین کو ایک آدھا تھا آدھا سا, یعنی ایک کلو ایک سا ہوتا ہے دو کلو اور سو گرام کا تقریبا تو آدھا تھا ایک کلو اور تقریبا پچاس گرام فائدہ امین تم سمن سمت آبل حجی سمجھ تی سارا مینل تو جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو عمرے کے ساتھ حج تک فائدہ اٹھائے تو جو قربانی میسر آئے وہ قربانی کرے یعنی حج سمتوں یا حجت سی رجت تیران میں تو قربانی ساتھ لے کے جائے گا تو جو ساتھ لے کے گیا وہ اس نے کرنی اور حج سمتوں میں قربانی ساتھ نہیں لے کے گیا ہوتا تو وہاں سے جو قربانی میسر آئے وہ قربانی لے اور قربانی کرے فولم عجیب اور جس کو قربانی نہ ملے یا قربانی خریدنے کی اشتطاق نہ ہو پھر فلاسطیامن في حجی و ادارہ جا تو دس روزے فل رکھنے سات روزے گھر واپس اور تین حج کے ایام میں فصیام سلاستی امین في الحجی حج کے دنوں میں تین روزے رکھے پر سدا کل اور جب تم واپس آؤ تو پھر باقی کے ساتھ رکھ لو تل کا آشارہ یہ پورے دس ہیں مکمل دس روزے ہو جائیں گے سات اور تین میرا کر علاقہ مسجد الحرام یہ سہولت اور رخصت اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہیں جو مسجد حرام کے قریب مکہ اور اس کے گرد و نواس نباق نواح کار حیشی ہے اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے وہ قربانی کرے اور جو دور دراز سے آیا ہے اب وہاں اس کو قربانی میسر نہیں آتی تو وہ روزے رکھ لے ظالی قلی الْمَسْجِدِ الحرام یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں بس اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو و علم اور جان لو اللہ شدید الحفاق یقیناً اللہ تعالیٰ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے عذاب کی سختی والا ہے